ہماری مائیں بہنے جو یہ بیان سن رہی ہے انہیں بھی کہوں گا کہ غفلت کی چادر اتار کے حیا اور بہادری کی چادر سر پہ تان لو آج کی عورت جہاد کے رستے میں رکاوٹ بن کے سامنے آ رہی ہے تم حضرت خمسا اور خولا کی بیٹیاں بن کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو پاکیزگی کو مضبوطی سے تھام لو دن و دماغ کو اللہ کی محبت سے معمور کر لو فیشن پر تھوک دو دنیا کی جدت پر لانت بھیج دو حضرت آسیہ کی طرح اماں عائشہ کی طرح اپنے طریقے اختیار کر لو بھائیوں کو تیار کرو خاندوں کو تیار کرو بیٹیوں کو تیار کرو اپنے بیٹوں کو تیار کرو عورت میں شری حدود میں رہتے ہوئے انشاءاللہ شاء اللہ ان قریب تحریک بناتے عائشہ کا اعلان ہوگا پاکستان کی لاکھوں مسلمان بہنیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے پردے میں رہ کر دین کا کام کریں گی ایمان کا کام کریں گی تقوی کا کام کریں گی ذکر کا کام کریں گی حیا کا کام کریں گی کا کام کریں گی فیشن پہ تھوک دیں گی لانت پہ تھوک دیں گی جوڑے گننا چھوڑ دیں گی شہیدوں کو گنا کریں گی اپنے جوتوں پہ فخر کرنا چھوڑ دیں گی ایمان پہ فخر کریں گی اور اپنے کپڑوں میں پیمند لگانا فخر سمجھے گی اور زیادہ جوڑے رکھنا اپنے لیے آج سمجھیں گی